یہ جال نہیں ہے ضرور نہیں یہ جال ہو آدم العلم بل شاید جو ہے نا یہ جہل پرسیت ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک علم بل آدم جو ہے آدم یہ ضروری نہیں ہے کہ جا علم ہاں بلکہ علم یہ خود ایک علم ہو سکتا ہے थी. جس طرح کہہ رہے ہیں علم بلادم اس کا نام رکھتے جیسے انخواہ کے ادم عدم کا علم, علم جو ہے जी, जी. مجھے یعنی میں عالم ہوں اس کے آدم وجود کا जी, जी.